بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اننا فی القدر یقینا ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے وما ادورا کما لئی لت القدر اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ قدر والی رات کیا ہے لیلت القدر خیر من الف الفشہر قدر کی رات ایک ہزار مہینے سے بہتر ہے تنزل الملائکت والروح فیہا بیدن غبیہم من کل عمر اس دن فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم کے ساتھ اترتے ہیں ہر امر کے متعلق سلام ہی حتی مطلع الفجر وہ رات فجر کے طلوع ہونے تک سلامتی والی ہے